فَإنَّ خیر الله وخير اللہ ودی محمد عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها النار. پاکو میں میرے بھائیوں نے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کہ کئی ایسے درخت نظر آتے ہیں جن کے پتے چھپ چکے ہوتے ہیں کیوں, کیوں کہ اب پتوں کی جگہ کپڑے لے لیتے ہیں کپڑوں کے ٹکڑوں نے ایسے درختوں کو ڈھانپا ہوتا ہے اگر معلوم کیا جائے کہ یہ کپڑے کے ٹکڑے یہاں پہ اس کثرت سے کیوں ہیں کہتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے تبرک کے لیے ہمارے فلاں صاحب بیمار ہیں یہ کپڑا اس لیے لڑکایا گیا ہے کہ انہیں شفا مل جائے اور ایک اور صاحب ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہے دوسرا کپڑا ان کے نام پہ ہے تاکہ انہیں اولاد مل جائے یہ چیز پاکو ہند میں کثرت سے ہے آج کے درس میں ہم نے اسی بات کا جائزہ لینا ہے کہ ایسی چیزوں کا اسلام میں کیا حکم ہے اسلام ان حرکات کے بارے میں کیا کہتا ہے میرے بھائیو میرے سامنے اس وقت وہ حدیث ہے جسے امام ترمزی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو واقت واقعی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کتاب کون سی ہے جی ترمزی شیف اور اس حدیث کو رویت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو واقعت اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلاۃ اسلام کے ساتھ مکہ سے حنین کی جانب آئے یہ کب کا واقعہ ہوگا میرے بھائیوں جی نو یا آٹھ کا جی نہیں سن بتائیں بھائی جی آٹھ, جی آٹھ کا ہے میرے بھائی دیکھیں اگر ابھی میں پوچھ لوں بھائیوں سے سب تو خیر ایسے نہیں ہیں داڑیوں والے کسرت سے ہیں ان سے امید نہیں ہے کہ ان کو سوال کا جواب معلوم ہوگا لیکن دیگر لوگوں سے اگر پوچھا جائے فلاں کرکٹر نے کیا کیا کس میچ میں کیا کیا تو جواب بڑی جلدی سے آئے گا اور کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے سارے نہیں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو جانتے ہوں گے کس اداکار نے کتنی فلموں میں کام کیا ہے کتنے گانے اس نے گائے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے نبی علی اصلا تو اسلام کی سیرت ہمیں معلوم نہیں ہے اور کبھی اس موضوع پہ سوچا بھی نہیں ہے کہ میں کون سی کتاب پڑھوں اپنے بچوں کو آپ علیہ اسلام کی زندگی کے بارے میں کون سی کتاب پڑھنے کے بارے میں کہوں کون سی کتاب گھر میں لا کر رکھوں تو کتاب مجھے اور میری بیگم کو مل کر پڑھنی چاہیے ایسا کبھی نہیں سوچا گیا تو میرے بھائیوں ہاتھ کے بعد اب آپ ایک نئی زندگی گزارنے لگے ہیں جس میں آپ کا انشاءاللہ اللہ سے تعلق بہت گہرا ہوگا جس میں آپ کی نبی علی سلاد و اسلام سے محبت عملی اور حقیقی ہوگی ناروں والی نہیں بینروں والی نہیں سٹیکر لگانے والی نہیں حقیقی محبت جس میں معلومات ہوں درست معلومات نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے بارے میں اور جس میں جذبہ ہو کہ آپ کے فرامین اور حادیث کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس بارے میں ایک کتاب نوٹ کر لیں اس کا نام ہے الرحیق المختوم کتاب کے نام کیا ہے الرحیق المختوم عربی میں کتاب ہے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک منٹ ایک مند. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں انامی مقابلہ ہوا تھا کہاں ہوا تھا کہاں ہوا تھا ہندوستان میں نہیں پاکستان میں نہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی بھائیوں نے خام خاں یہ فیصلہ کر لیا ہے بیٹھے بٹھائے کہ سعودیہ والے نبی اسلام سے محبت نہیں کرتے اگر کوئی مخصوص محبت ہے تو وہ شاید یہ نہ کرتے ہوں اگر وہ محبت ہے جو قرآن و حدیث میں آئی ہے تو یہ الحمدللہ سب سے آگے ہیں سیرت نبوی کے مقابلے یہاں پہ ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کو زبانی یاد کرنے کے بڑے بڑے مقابلے یہاں پہ ہوتے ہیں اسی ملک کے سکولوں میں نبی علی السلاۃ و کی سیرت نصاب میں داخل ہے اسی ملک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عدالتوں میں نافذ ہے اگر یہ محبت نہیں کرتے تو کون کرتا ہے تو بڑا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیرت نبوی کا مقابلہ کہاں پہ ہوا تھا مکہ میں ہوا تھا اور اس اس میں جو کتاب اول آئی اس کے ریٹر اور مصنف ہندوستان کے ممتاز عالم دین مولانا سفیر الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تھے پھر خود ہی انہوں نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیا تو کتاب کا نام وہی ہے الرحیق المختوم یہ کتاب لیں خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی پڑھائیں بیگم کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھیں نبی علیہ الصلاۃ وسلام کی سیرت کو جاننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں ایک اور کتاب اسی موضوع پہ سیرت نبوی اور اس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر محدید اسکول یہ سودان کے ہیں پہلے کہاں کے تھے ہندوستان کے اور دوسرے کہاں کے ہیں سودان کے ڈاکٹر محدید اسکول کتاب لکھنے والا چاہے انڈیا کا ہو چاہے سوڈان کا ہو انعام دینے والے سعودیہ کے ہی دوسری کتاب کو بھی انعام یہیں سے ملا ہے شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے کون سے ایوارڈ ملا ہے شاہ فیصل ایوارڈ سعودیہ سے ہی ملا ہے تو اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور دارالسلام مقربہ دارالسلام کی طرف سے وہ کتاب پرنٹ ہو چکی ہے تو یہ دونوں کتابیں آپ باری باری پڑھیں اور نبی علی سلاسلام کی سیرت کے بارے میں معلومات لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ واقعہ جو بتانے چلا ہوں یہ سن آٹھ ہجری میں ہوا ہے کب ہوا ہے مکہ کب فتح کیا تھا آپ نے جی آٹھ ہجری میں تو سن آٹھ ہجری میں آپ ہنین جا رہے ہیں اور باقاعدہ حدیث شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں یہی وہ سفر ہے جس کی واپسی پہ آپ نے جیرانہ والا عمرہ کیا تھا کیوں جا رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مکہ سے کیوں جا رہے ہیں جی جہاد کے لیے اس لیے نہیں کہ ایک عمرہ اور کر لوں اس لیے نہیں جا رہے آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور جب جہاد سے واپس آئے ہیں تو جرانہ مقام پہ جہادی امور سے فارغ ہوئے تب دل چاہا کہ آپ مکہ واپس جا رہے ہیں تو عمرہ کر لیا جائے تو آپ نے جرانا سے عمرے کی نیت کی جرانہ میقات نہیں ہے لیکن چونکہ مکات کراس کر چکے تھے اور جب کراس کیا تھا تب عمرہ کرنے کا پروگرام نہیں تھا اور جب کوئی مقات اس حالت میں کراس کرے کہ کراس کرتے ہوئے عمرہ کرنے کا پروگرام نہ ہو تو بعد میں جا کے جہاں سے پروگرام بنے گا ادھر سے ہی نیت کرے گا لیکن وہ جگہ باقاعدہ مکات نہیں کرائے گی تو برحال میرے بھائی تو جناب ابو واقع ایسی کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے ساتھ ہم مکہ سے نکلے اور کہاں جا رہے ہیں ہن وہاں پہ دو بڑے قبیلے ثقیف اور حوازن مسلمانوں سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو نبی علیہ سلاد وسلام کے پاس لشکر کتنا ہے کتنے افراد ہیں جی جی بارہ ہزار اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے بارہ ہزار دس ہزار وہ جن کو آپ مدینہ سے لے کر گئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے اور دو ہزار مکہ کے نئے مسلمان تو کل تعداد کتنی ہوئی بارہ ہزار یہ بارہ ہزار لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ ہنین جا رہے ہیں کہ ہنین والوں سے جہاد ہو سکے راستے میں ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پہ ایک درخت تھا تو آپ کو صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ بیری کا درخت مشرقوں کا ہے کین کا ہے جی مشرقوں کا ہے اور کفون دا اس رفت کے پاس وہ مجاور بن کر بیٹھتے ہیں اس رفت کے پاس وہ کیسے بیٹھتے ہیں مجاور بن کر وہ یونو نبا اصلی ہوں اور اس رفت کے اوپر اپنی تلواریں اپنے نیزے اپنے تیر اپنی کمانے لڑکاتے ہیں تاکہ برکت پیدا ہو جائے تو یہ درخت کن کا ہے مشرقوں کا اب ظاہر ہے یہ تو مسلمان ہے اور وہ مشرقوں کا درخت ہے اب مسلمان تو اس کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے تو اب مسلمانوں نے کیا تجویز پیش کی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جن کے پاس ابھی اسلام کی مکمل معلومات نہیں تھی تعلیمات نہیں تھی کہا اے نبی علیہ السلام اسلام یہ درخت تو ہوا کافروں کا جس کے ساتھ وہ اصلہ لڑکاتے ہیں مجاور بن کے بیٹھتے ہیں آپ ایک درخت ہمارے لیے مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی وہ کچھ کر سکیں جو یہ کرتے ہیں نبی علیہ السلاۃ اسلام نے فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ آپ نے کہا کہ مجھے تمہارے اوپر تعجب ہو رہا ہے یہ کیا بات کر رہے ہو میرے بھائیو آج کی آج کے زمانے میں اس بات کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو گرجا ہے چرچ ہے عیسائیوں کا یہاں پہ آ کے وہ مانگتے ہیں کس سے جناب عیسائی علیہ اسلام سے مسلمانوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے مسلمانوں کا لگ سے دربار ہونا چاہیے وہاں جا کے قبر والوں سے مانگ سکیں دونوں میں کوئی فرق ہے جی شخصیات بدل گئی ہے فرق کوئی نہیں ہے تو درخت تبدیل ہو جائے گا اور کیا فرق ہوگا وہ بھی دس کو مانتے ہیں آپ بھی درخت کو مانیں گے وہ بھی دس کے ساتھ تلوار لڑکاتے ہیں آپ بھی دس کے ساتھ لڑکائے گے درخت تبدیل ہو جائے گا عقیدے میں فرق نہیں ہوگا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ اکبر اور آگے آپ نے کہا کہ کل تم ولدی نفسی بی عدی کما قالت بنو اسرائیل علی علیہ السلام اِجْعَلْ لَنَا إِلَاحًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نبی اسلام کی جان کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کی جان آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے آپ خود اپنی جان کے لیے مشکل کشا نہیں ہے حاجت روا نہیں ہے کسی اور کے لیے کیا ہوں گے آپ کی موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں آپ کی جان کے اوپر کنٹرول کس کا اللہ تعالی کا اور دوسرا عقیدہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ اسلام قسم کس کی اٹھا رہے ہیں آپ نے ہی نہیں اٹھائی جہاں یہ کہا تھا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے اپنی جان کی قسم کہہ سکتے تھے نا لیکن کیا اپنی ذات کی قسم اٹھائی نہیں اٹھائی کیوں کیونکہ غیر اللہ کی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا جائید نہیں ہے کعبہ کی قسم اٹھانا جائید نہیں ہے رب کعبہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی قسم اٹھانا جائید نہیں ہے نبی علیہ اسلام کے رب کی قسم اٹھا سکتے ہیں اور یہی کچھ آتا ہے اس حدیث میں جو بخاری شریف میں آتی ہے جسے روایت کرنے والی میری اور آپ کی ماں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں کہتی ہیں کہ نبی علی السلاۃسلام نے مجھ سے ایک بار کہا کہا ایشا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کب تم میرے ساتھ ناراض ہو اور کب میرے اوپر راضی ہو یہ کون کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جناب ایشا سے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایشا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کب تم میرے اوپر راضی ہو اور کب میرے اوپر ناراض ہو میاں بیوی بی میں جیسے تھوڑی یعنی کہ پیار پیار میں جو ناراضگی ہوتی ہے حقیقی ناراضگی نہیں حقیقی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب ایشا اللہ رسول سے ناراض ہوں یہ جو پیار و محبت میں ناراضگی ہوتی ہے لاڈ سے وہ تو جناب ایشا نے کہا اللہ رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایشا جب تم میرے اوپر راضی ہوتی ہو تی ہو کہ رب محمد کی قسم کیا کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ناراض ہوتی ہو پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم تو یہاں سے عقیدہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قسم نہیں جناب محمد علیہ السلام کی قسم نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم جناب محمد علیہ السلام کے رب کی قسم یہ سارے بڑے عظیم ہیں یہ انبیاء سارے عظیم ہیں ان کی عظمت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ مشدیں ساری عظیم ہیں ان کی عظمت و فضیرت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی تو قسم بھی میرے بھائیو نبی اسلام نے روکا ہے کہ اللہ کسی اور کی نہیں اٹھا سکتے اس لیے یہاں پہ آپ کسم کسی اٹھا رہے ہیں اللہ تبار کو تو کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی بات کہی ہے جیسی بات بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہی تھی آج کیا ہے گیارہ محرم یہ محرم کا ہی کو واقعہ ہوگا یہ محرم کا ہی کوئی دن ہوگا فلعن کب غرق ہوا تھا دس محرم کو دس محرم کو فلعن غرق ہوا موسیٰ علیہ اسلام اپنی قوم کو آگے لے کر آئے کسی گاؤں سے گزرے کسی شہر سے گزرے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت بھی کر رہے ہیں کہیں بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے کہیں بدھ کی عبادت ہو رہی ہے تو بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہا اد ال کمالحم علیہ اللہ اکبر مشرق کی عقل پہ کیسے پردے چڑھ جاتے ہیں دیکھیے کہ موسا علیہ اسلام سے ان کے پیروکار مسلمان ایمان لانے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ موسا آپ ایک معبود ہمارا بھی مقرر کر دیں جیسے لوگوں کے کئی معبود ہیں ہمارا ایک تو مقرر کریں اللہ اکبر یہ قرآن پاک کی ایت بھی ہے آپ دیکھیے کہ مشرق کی عقل پہ کیسے پردہ چڑھتا ہے مشرق کیسے عقل کھو بیٹھتا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے سمجھدار دنیا کے لوگوں کو کچھ نہ سمجھنے والے مردہ فوج شدہ قبر والے کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں گے اس سے بیٹا مانگ رہے ہوں گے اس سے رزق مانگ رہے ہوں گے اس سے عزت مانگ رہے ہوں گے دیکھیے وہ مابود اس, اس معبود کی حیثیت کیا ہوگی جس کو ہم مقرر کریں معبود وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کر کے کہے میری عبادت کرو مابود وہ ہے جو موسا علیہ اسلام کو نبی بنائے اور کہے کہ خود بھی میری عبادت کرو لوگوں سے کو بھی پیغام دو کہ میری عبادت کریں معبود وہ نہیں ہو سکتا جس کو موسا علیہ اسلام مقرر کریں جس کو انسان مقرر کرے کہ آج سے معبود ہے وہ محبود ہونے کا حق رکھتا ہے لیکن مشرق کی عقل دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے کئی معبود ہیں آپ ہمارا ایک معبود تو مقرر کر دیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شرک کے مناظر بظاہر لوگوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں شرک کے مناظر بظاہر لوگوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں آج بھی مزاروں درباروں پہ چلے جائیں وہاں پہ عجیب طرح کی رسمیں ہیں لوگ آئیں گے کو سجدہ کر رہا ہے کوئی رکو کر رہا ہے کوئی مٹی اٹھا رہا ہے کوئی رو رہا ہے ایک یعنی کہ منظر بنا ہوا ہے ساتھ کوالی ہے ڈانس ہے ڈھول بازا ہے تالیاں بج رہی ہیں مرد و عورت ہیں اگر بتیاں ہیں لنگر تقسیم ہو رہا ہے ایک منظر ہے اب اگر عقل توحید والی نہیں ہوگی تو یہ مناظر بڑے اچھے لگیں گے یہ مناظر بڑے اچھے لگیں گے ان لوگوں کو بھی یہ مناظر بڑے اچھے لگے تو موسا علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ موسا ایک تو محبوب مقرر کر دے ہمارا ان کے کئی معبود ہیں اللہ اکبر میرے بھائیوں اندازہ کریں آپ اندازہ کریں کہ شرک کتنا خطرناک شرک کتنی خطرناک بیماری ہے اب یہاں پہ ذرا سوچئے ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ نبی علیہ اسلاد و اسلام کے ساتھ جو نئے لوگ تھے کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا معبود مقرر کر دیں نہیں انہوں نے کیا کہا تھا ہمارا ایک درخت مقرر کر دیں جس کے ساتھ ہم اسلح لڑکا سکیں جس کے پاس مجاور بن کے ہم بیٹھ سکیں اور آپ نے کہا تمہاری بات بنی اسرائیل کی بات سے ملتی جلتی ہے کیوں کیوں کیونکہ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ منہ سے مانے میں عبادت کر رہا ہوں آپ منہ سے نہ بھی مانے حرکتیں آپ وہی کر رہے ہوں جو عبادت والی ہے اسے عبادت ہی کہا جائے گا ایک آدمی قبر پہ آ کے قبر والے سے بیٹا مانگتا ہے پھر کہتا ہے نہیں جی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو بیٹا کیوں مانگ لو مانگنا عبادت نہیں ہے اب دعا اور عبادت دعا تو عبادت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو کی حدیث ہے, ترمدی کی, حدیث ہے ابن کی حدیث ہے کہ مانگنا پکارنا دعا عبادت ہے یہ عبادت آپ قبر والے کی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں قبر کا آپ طواف کریں قبر والے کو آپ سجدہ کریں قبر والے کے نام پہ نظرے مانیں منتے مانیں اس کے نام پہ بکرا ذبح کریں گیارہویں آئے تو شیخ ابد القادل اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کریں ان کے نام پہ کھانے تقسیم کریں ان کے نام پہ نظریں تقسیم کریں اور پھر کہیں گی میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں <تصفح> نہیں میرے بھائی دیکھیے یہاں پہ ان نئے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے یہ نہیں کہا تھا معبود مقرر کر دیں صرف یہ کہا تھا کہ درخت مقرر کر دیں جب درخت مقرر ہوگا اسے نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے گا اس کے اوپر کپڑے لڑکائے جائیں گے کہ یہ لے کر دے گا اللہ سے یہ ایسے ہوگا یہ ویسے ہوگا اس کے پاس مجاور بیٹھیں گے اس کے پاس دانے آ کے پھینکیں گے رزق پھینکیں گے پیسے پھینکیں گے یہ کیا ہو جائے گا یہ معبود بن رہا ہے اسی نبی علیہ نے فرمایا کہ تم نے وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسا علیہ اسلام سے کہی تھی کہ, لنا کمال ہم کہ ہمارے لیے ایک محبوب مقرر کر دیں جیسے ان کے کئی مابو ہیں موسا اسلام نے آگے سے کیا کہا تھا کالا کم قومن تجہل بڑی جاہل قوم ہو جو شرک کرے اس سے بڑا جاہل کو ہو سکتا ہے چاہے کوئی چاند پہ, پہ پہنچنے کا دعوی کرے چاہے کو کہے میں بہت بڑا سائنسدان ہوں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں بہت بڑا انجینئر ہوں تو سب کچھ ہوگا لیکن دنیا کا نمبر ون جاہل ہے تو اپنے رب کو نہیں پہچان سکا کسی اور چیز کو کیا پہچانے گا تو اس سے وہ عام آدمی لاکھ درجے بہتر ہے جس کو اپنے رب کا پتا ہے اس کو چاند کا نہیں پتا وہ جہاد پہ سوار نہیں ہوا وہ ان راکتوں پہ سوار نہیں ہوا اسے سیسی دنیا کی لبارسوں کا نہیں پتا لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میرا رب ایک ہے جس کی میں نے عبادت کرنی ہے وہ ایک ہے جس کا عقیدہ ہے کہ میری گردن کر سکتی ہے کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی وہ تو اسے لاکھ درجے بہتر ہے وہ سارے اسلام ان سے کیا کہہ رہے ہیں کالا کم قوم انتظالون تم بڑے جاہر لوگ ہو. موشک سے بڑھ کے جاہل کوئی نہیں ہوتا جس جہل کو یہ پتہ نہ چلے کہ عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے اس سے بڑا جاہل کون ہوگا صبح و شام اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں اس کے اوپر اللہ کا رزق کھا رہا ہے اللہ کی زمین پہ رہتا ہے اللہ کے آسمان کے نیچے رہتا ہے اللہ نے والدین کی نعمت اسے دی ہوئی ہے اللہ نے اولاد کی نعمت اسے دی ہوئی ہے اللہ نے گھر دیا ہوا ہے رزق اسے مل رہا ہے پھر بھی اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے اس سے بڑا جہل کون ہوگا تو نبی آ رہی اصلاۃ وسلام یہاں پہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں تم نے وہی بات کہی ہے جو موسا علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہی تھی پھر آپ نے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے ایک اور قسم اٹھا رہے ہیں کون نبی علیہ السلاۃ جن کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے چاہے قسم نہ اٹھائیں لیکن بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم پہلے لوگوں کے طریقوں کو اختیار کرو گے تم پہلی قوموں کے طریقوں کو اختیار کرو گے ان کی نقل کرو گے ان کی تکلیف کرو گے ان کے نقشے قدم پہ چلو گے اگر انہوں نے شرک کیا ہے تو تم بھی شرک کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے یہ مطلب ہے آپ کی گفتگو کا آپ کی باتوں کا میرے بھائیو نبی علیہ سلاط وسلام ایک درخت کا مطالبہ کرنے پہ اتنے غصے میں کیوں آئے اتنے ناراض کیوں ہوئے وہی نبی علیہ اسلام ہے جن کے اوپر پتھر پڑے تھے تو انہوں نے بدوا نہیں دی جن کو مجرون کہا گیا پاگل کہا گیا دان شہید کیے گئے غصہ نہیں آیا تھا لیکن یہاں اللہ کی ذات کا معاملہ ہے یہاں کوئی نرمی نہیں ہے یہاں کوئی نرمی نہیں ہے اپنے ذاتی معاملات میں آپ نرمی کرتے ہیں لیکن جہاں رب کی توحید کا معاملہ ہو وہاں کمپرومائز کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو میرے بھائیو آپ درخت کا مطالبہ کرنے پہ اتنے ناراض ہوئے یہ درخت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے آج بھی شرک انہی کاموں سے شروع ہوتا ہے کسی خاص شہ کو خاص ہمگی دے دی جاتی ہے آسا آسا آسا, آسا, آسا وہ جگہ اڈا بن جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ اسلام کی قوم میں شرک کیسے شروع ہوا تھا کوئی بھائی جانتا ہے کھولے بخاری شریف حوالہ کس کتاب کا دے رہا ہوں بخاری شریف فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نو علی سلاۃ اسلام کی قوم کے پانچ بزرگ فوت ہو گئے کتنے بزرگ پانچ ان کے نام کیا ہے قرآن پاک میں آئے ہیں وقال علیم ولا تدر وغیرہ یا وہ نسرا پانچ یہ پانچ بزرگ فوت ہو گئے اب نوح علیہ اصلاۃ اسلام کی قوم کے سمجھدار لوگ جمع ہوئے کہ بڑے بزرگ فوت ہو گئے ان کی نشانیاں رہنی چاہیے ان کی نشانیاں رہنی چاہیے آج بھی جو یورپ سے پڑھ کر آتے ہیں انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ نشانیاں نظر آنی چاہیے نشانیاں نشانیاں نہیں نظر آ رہی تھی جی. یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ سعودیہ والے نشانیاں نہیں رہنے دیتے اس میں ہمارے بہت سے بھائی ناراض رہتے ہیں اور ویسے میں کہا کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ حکومت ان کی ہے اس لیے مسجد نبی پہلے بھی اتنی بڑی ہے اور اب اور بڑی ہو رہی ہے کتنے آدمی آ جائیں گے اس میں جب بڑی ہوگی جی جی کتنے میرے علم کے مطابق چوبیس لاکھ میرے علم کے مطابق چوبیس لاکھ لوگ آئیں گے لیکن اگر یہاں پہ حکومت ہوتی ان کی جو کہتے ہیں نشانیوں کو ہاتھ نہیں لگانا تو یہ مسجد نبی اتنی بڑی بھی نہ ہوتی کیوں ادھر بھی صحابی کا گھر ادھر بھی صحابی کا گھر ادھر بھی گھر نہ ادھر سے بنانی ہے نہ ادھر سے بنانی ہے تو پھر اس کو چھوٹا کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ حکومت ہے کن کی توحید والوں کی اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو سی ہوتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانیوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے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 تیسری چوتھی نسل آئی تو وہ شیطان جس کے بارے میں جو اس کی دعوت قبول کر لے اسے جہنمی بنا کے چھوڑتا ہے چنانچہ شیطان نے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 ان کو دلائل دینے نہیں آتے نہیں وہ نو علیہ السلام تھے اللہ کے نبی اللہ کے رسول جن کی شخصیت پہ شک و شبہ نہیں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 کہ آپ کا جسم آپ کا پسینہ آپ کے بال آپ کا لواب یہ سب تھے لیکن یہ خاص ہے کس کے ساتھ اس میں آپ کا کوئی اور شریک نہیں ہے صحابہ کرام نے یہ کام جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں کیا جناب عمر کے ساتھ نہیں کیا جناب عثمان کے ساتھ نہیں کیا جناب علی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا صحابہ کرام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 ایک اور درخت بھی ہے میرے بھائیو جی ہاں جی بیٹے رضوان والا درخت جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے لقد رضی اللہ عید کا تہتا تہتا اللہ ان عظیم مومروں سے راضی ہو گیا جو اے نبی علیہ السلام آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے یہ کون سے سال کا واقعہ ہے جی سانچھے ہجری کا نبی علیہ سلاط اسلام مدینہ سے گئے عمرے کے لیے لیکن مکہ والوں نے داخل نہیں ہونے دیا ہدیبیا کے مقام پہ مذاکرات ہوتے رہے اور نبی علیہ سلاط اسلام نے جناب عثمان کو مکہ میں بھیج دیا مذاکرات کرنے کے لیے پیچھے سے افواہ اڑ گئی کہ جناب عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے کیا کر دیا ہے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 عقیدہ صحیح کی دیئے عقیدہ صحیح کیجیے ان میں سے ہر ایک اللہ کا ولی ہے اللہ کا بزرگ ہے نبی علیہ سرات اسلام سے بڑھ کے اللہ کا ولی کون ہوگا آپ سے زیادہ شان کس کی ہوگی آپ بیت لے رہے ہیں وہ بیت کر رہے ہیں کیوں جی کس بات میں بیت جناب عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے جناب عثمان کو تو مکہ والے کہہ رہے ہیں عثمان تو کر رہے کر لو انہوں نے کہا نہیں اپنے نبی کے بغیر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 لیکن اسی کام نے آگے جا کے کی بنیاد بننا تھا وہی جناب عثمان جو اتنے محتاط تھے جنہوں نے حضرے اسود سے کہا تھا حیدر اسود میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک نہیں یا کیوں کہا تھا کہ بعد والے لوگ کہیں اس کو نفع و نقصان کا مالک نہ لیں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 غارے حرا کو آپ لے لیں غارے حرا پہ پاکستانی اور انڈین بھائی کو اور کسی ملک والے جائیں یا نہ جائیں پاکستانی انڈین بھائی جائیں یا جناب صدیق نے کہا ہو آپ کے فوت ہونے کے بعد آؤ میں گروپ لے کر جا رہا ہوں کافلا لے کر جا رہا ہوں یہاں پہ نبی اسلام عبادت کرتے تھے ہم بھی دو فل پڑتے ہیں کیا کبھی ایسے کیا انہوں نے غار سور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 نبی علیم اور صحابہ اکرام کے طریقے پہ رہیں اسی میں خیر ہے اسی میں خیر ہے یہاں پہ بھی زیارتیں کرانے والوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوتا ہے ان کو پتا ہے اس نام پہ پیسہ بڑا ملتا ہے وہ خاک شفا بھی بیچتے ہیں مٹی مٹی بھی سوس سو اور بیچ ڈالتے ہیں گاک مل جو جاتے ہیں گاک مل جائے تو ٹھیک ہے پھر